سب کے اللہ نے بلند کیے لیکن کچھ کے مقابلے میں کچھ کو اللہ نے زیادہ درجے دیے یہ سب چیزیں ہیں لیکن اس میں اصول کی ایک بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ امبیا علیہ ایک ان کی حیثیت ہے ایمان لانے کی تو ہم سب پر ایمان لاتے ہیں ہم ایک نبی کے متعلق بھی یہ نہیں کہتے کہ وہ اللہ کے نبی نہیں تھے راز بلّہ کفر ہو جائے گا ان لوگوں کا جن کی نبوت کپئی ثابت ہے ان میں سے کسی کی نبوت کا انکار کفر ہے حضرت خضر کی نبوت چونکہ اس میں ہے اختلاف کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے اس لیے اگر کوئی انہیں نبی نہیں مانتا کوئی کفر اور اسلام کی بات نہیں ہے لیکن جنمبیا علیہ صلاحت کا ایمان ان کی, ان کی نبوت ثابت ہے اس میں سے کسی کا بھی انکار کرے گا تو کفر ہو جائے گا ایک بات تو یہ کہ ایمان لانے کے اعتبار سے ہم سب کو مانتے ہیں اور باقی اللہ کے ساتھ جو ان کے درجات تھے تعلق تھا ان کا وہی درجہ تھا جس کا اللہ نے ذکر کر دیا ہے کچھ کم درجے میں تھے ان کے مقابلے میں کچھ اوپر کے درجے کے تھے لیکن جو کم درجے کا تھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی امت مل کے اس تک پہنچ سکتی تھی پوری امتیں بھی مل جائیں نبوت بالکل ایک الگ چیز ہے وہ اتنا بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا کیونکہ اس کو خدا نے کسی کی عبادت اور اطاعت پہ رکھا ہی نہیں وہ تو اللہ کا براہ راست اپنا انتخاب ہے جس کو چاہتا تھا عطا فرما دیتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اب تو یہ بحث ہی بیکار ہے بس ختم ہوئی بات آضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی تھی بات اور دوسری بات یہ ہے جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے اور اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ کسی بھی نبی کی ایسی تعریف کرنا جس سے دوسرے نبی کی تنقید لازم آتی ہو جس سے دوسرے نبی کا رتبہ کم معلوم ہوتا ہو یہ کفر کی حرکتوں میں سے ایک حرکت ہے کبھی ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور نبی کو لے آئے اور اس طرح بات کرنے لگے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں وہ بہت کم درجے کے محسوس ہونے لگے حتیٰ کہ ان کی حکارت پہ اگر بات پہنچ گئی تو یہ کفر ہے اور بہت سے لوگ شاعری میں ایسے کرتے ہیں ابن مجائم رحمتہ اللہ علیہ نے بار الرائق میں یہ لکھا ہے فقہ میں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہ ہوتی تو کسی کو بھی نبوت نہ دی جاتی وہ کہتے ہیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ کفر ہے لیکن وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے کیونکہ ہر ایک نبی کی نبوت اللہ کے مختلف ہے اللہ دینے والا ہے اس کو اس لیے اس قسم کی نعتیں جو پڑھتے ہیں نا کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی اور اس قسم کی چیزیں بہت خطرناک انبیاء عالم صلاحت والسلام سب خدا کے مقرب اور نیک بندے تھے یہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ سب سے اچھے تھے سب سے بہتر تھے اللہ نے سب سے بڑا مقام انہیں عنایت فرمایا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعریف کہ باقی انبیاء علیہ السلام کی حکارت ہوتی ہو یا ان, ان کی عزت پہ حرف آتا ہو ایسے نہیں کرنا چاہیے یہ گناہ کی بات تو اللہ نے یہاں سراہت نہیں کی کہ کس سے خدا نے کلام کیا اور کس کے درجے کس کے مقابلے میں بلند کیے زمخشری نے کشاف میں بڑی اچھی بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اشاراتن کنایاتن بات کرنا محبت میں جہاں محبت ہو وہاں اشارے اور کنائے میں بات کرنا یہ زیادہ فساحت ہے بجائے اس کے کہ تصدیق کر دی جائے وہی اصول یہاں بھی جیسے کوئی اپنے محبوب کا نام لیے بغیر کہہ دے کہ کسی کے لیے تو خرید ہی رہے ہیں تحفہ کسی کو تو پہنچانا ہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے بھی محبت اور تعلق اور صراحت بھی نہیں منہمن کلام من اللہ کچھ ایسے تھے جن سے اللہ نے بات کی و رفا درجات دراجات اور کچھ ایسے بھی تھے جن کے درجے اللہ نے بلند کیے وہ آتے ابن مریم البینات نات اور ہم نے مریم کے بیٹے علیہ صلاحت وسلام کو البینات واضح دلائل دیے تھے ان کی نبوت کے اور اپنی طرف سے اس ایک جملے میں اللہ نے دونوں کا رد کر دیا تین الفاظ میں ابن مریم البینات یہودیوں کا بھی اور عیسائیوں کا عیسائیوں کا رد تو اس طرح ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں ان کے لیے اللہ کا، کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اللہ نے ابن مریم کہہ کے اس پہ زرب ضرب لگا دی رد کر دیا کہ بھائی وہ مریم کے بیٹے تھے خدائی میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا وہ انسان تھے مخلوق تھے بشر تھے جنہیں اوپر اٹھا لیا گیا اور البیہ واضح دلائل اللہ نے انہیں دیے تھے یہ یہودیت کردا گیا کہ تم جو اس انسان کو نبی کیا ایک صحیح نصب کا بچہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہو وہ اللہ کی نظر میں اتنا اچھا تھا کہ اللہ نے اسے واضح دلائل کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا تھا نبوت اس کی اس کے معجزات تھے دلائل تھے سب چیزیں تھے اسی لیے اسی لیے قرآن کریم میں کوئی نبی علیہ سلاط وسلام ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے ان کے نصب کو بھی بیان کیا کہ فلاں ابن فلاں نہیں کیا جگہسد ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کے والد کا نام لیا ہے اس کی کیا وجہ تھی وہ بھی آ جائے گی باقی اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کے نام ہی لیے ہستے داؤد علیہ السلام کا نام لیا ہے کوئی ان کے باپ کا نام نہیں دیا اور اسی طرح حسد ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا یعنی ایک ہی جگہ پہ نام نہیں لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے والد کا ذکر نہیں کیا گیا کسی کے لیے بھی اللہ نے نہیں کیا اور حضت عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام کے لیے خاص طور پہ قرآن اکثر کہتا ہے کہ ابن مریم،, ابن مریم ابن مریم ابن مریم تاکہ دونوں کا رد ہو جائے عیسائیت کا جو شرک کرتے ہیں اور یہودیوں کا بھی جو حسط مریم پہ بہتان باندھتے ہیں حضط عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام کو ایک صحیح نصب کا بچہ تصور نہیں کرتے علیہ دونوں پہ اللہ نے رد کر دیا ہے پاتینہ عیسب نے مریم البینات اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام کو کیا, کیا تھا واضح دلائل دیے تھے وہ اور ہم نے اس کی تائید کی تھی اس کی مدد کی تھی بے روحل قدس روحل کے ذریعے جبریل امین کے ذریعے ہم نے اس کی مدد کی تھی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پیدائش میں بھی جس فرشتے کو ہم نے بھیجا ان کی والدہ کے پاس وہ روہل القدس تھے پھر اسی طرح جب وہ دنیا میں آئے ہیں تو اللہ کی طرف سے پیغام لے کے بھی وہ آتے تھے اسی طرح بچپن میں جب وہ بولے ہیں تو ان کے ساتھ جبریل امین کی تائید انہیں حاصل تھی مدد انہیں حاصل تھی اسی طرح جب وہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے ہیں تو جبریل امین کی تعید ان کے ساتھ ساتھ تھی اور روح القدس یہ اللہ کے ایسا فرشتہ جبی علیہ السلط والسلام جن کی تائید سے بات ہوتی ہے یعنی معجزات ایسی چیزیں ابی علیہ السلام کو جو دی جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ فرشتے آتے ہیں ایسی چیزیں کرتے ہیں ان کے ساتھ حضرت جبریل امین کا خاص تعلق تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ میں سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو یہ دعا دی تھی حسان ابن ثابت رضی اللہ شاعری کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو جواب دیتے تھے تو آپ نے مسجد نبی میں ممبر رکھوایا ایک دن وہ مسجد نبوی میں شعر پڑھ رہے تھے است عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تو استعمر رضی اللہ عنہ کو اچھا نہیں لگا اور انہوں نے ایسا رویہ اختیار کیا جس سے انہیں احساس ہو کہ مسجد میں بیٹھ کے شاعری نہیں کرنی چاہیے اشعار نہیں پڑھنے چاہیے تو انہوں نے بلایا حصب رضی اللہ عنہ کو اور نکاح میرے المومن کو بتاؤ جا کے انہیں سمجھاؤ کہ میں مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بیٹھتا تھا اور شعر پڑھتا تھا اور عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے استبور رضی اللہ عنہ نے جا کے کہا کہ امیر المومنین یہ حسان وہ ہے جو شعر پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسجد نبدی میں بیٹھ کے اور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کرسی منگائی اور فرمایا حسان بیٹھو اور شعر پڑھو اور حسان نے اشعار پڑھے اور آپ نے بار بار فرمایا کہ اللہ میدروہ القدس اللہ رح القدس جبریل امین کے ذریعے اس کی مدد کر تعید کر تو حسط عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے کچھ نہیں کہا مطلب یہ کہ منع بھی تمہیں ایسے نہیں کیا تو یہ بات تھی حضرت عمر رضی اللہ نے اس لیے کہ مسجد نبوی کو ان چیزوں سے کہتے تھے کہ پاک رکھے جائیں صاف رکھے جائیں خیر پاک تو ویسے بھی تھی اور اسی لیے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے مسل نبی کے باہر ایک چبوترا بنا دیا اور آپ نے فرمایا تم نے سے جس نے بات کرنی ہو اشار پڑھنے ہو وہاں جا کے بیٹھ جایا کرے اور جنہوں نے سننے ہو وہ بھی وہیں چلے جایا کرے اللہ نے فرمایات نہ روحل قدس اور ہم نے روح کدس کے ذریعے ان کی مدد کی ولو شاہ اللہ اور لوگوں اگر اللہ چاہتا نا مکتا تلا نہ لڑتے اللہ وہ لوگ بم باد ہم جو ان کے بعد آئے ان کے بعد ہم کی زمیر کدھر لوٹی ہم؟ تمام رسل رسل کی طرف اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے آنے کے بعد علیہ سلطلام لوگوں کے آپس میں لڑائیاں نہ ہوا کرتی ممبادی اور اس کے بعد بھی کہ ما چاہ اتم جب واضح دلائل یعنی معجزات آ گئے اگر اللہ چاہتا تو معجزات کے بعد اور انبیاء علیہ و والسلام کے آنے کے بعد پھر لڑائیاں ہوتی نہ سوال یہ جی پیدا ہوتا ہے پھر خدا نے کیوں نہیں چاہا خدا نے کیوں نہیں چاہا اللہ نے اس لیے نہیں چاہا کہ اللہ نے آزادی دے دی اگر اللہ جبر کرتا انبیاء عالم السلام کے آنے کے بعد اور کتابوں کو اور معجزات کے بعد خدا جبر کرتا تو سب کو ہی باندھ دیتا کہ ضرور اسلام قبول کرو لیکن اللہ نے آزادی دی اللہ نے کہا امتحان کیا یہ تمہاری دنیا چاہو تو تم ایمان لاؤ چاہو تو تم کفر کرو یہ آزادی ہے یہ اختیار جو انسانوں کو ملا ہے نا یہ اسی وجہ سے اس اختیار کے غلط اور ناجائز استعمال ہیں جو کافر کرتے ہیں وہ لاكن لیکن لوگوں نے اختلاف کیا و مَنْ ہوں من آمن لوگوں میں سے ایسے بھی تھے من آمن جو ایمان لائے ومن ہوں ان میں سے ایسے بھی تھے من کفر جس نے کفر کیا ولو شاہ اللہ اور اگر اللہ چاہتا مقتطل لوگ نہ لڑتے آپس میں لوگ ایک دوسرے کو قتل نہ کرتے لیکن اللہ نے اس لیے نہیں چاہا کہ اللہ نے آزادی دے دی ہے جبر نہیں کیا اور اللہ نے اگر جبر ہی کرنا ہوتا تو پھر امبیا عالم السلام کو بھی نہ بھیجتا جبر اگر بات آتی تو پھر تو سارے ہی جبرن مسلمان کر لیے جاتے پھر تو انبیاء بیل السلام بھی نہ آتے اس کی اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ بلا اللہ لیکن اللہ یا وہ کام کرتا ہے ماجورید جو وہ چاہتا ہے تو اس نے چاہا ہے کہ لوگوں کو آزادی ملے اس لیے اتنے زیادہ متفکر پریشان ہونے کی بات نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ نے یہی کہا ہے اللہ تعالی نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ میرے نبی میں نے انہیں آزادی دی ہے جس راہ کو چاہیں یہ لوگ اختیار کریں میرے پاس آنا ہے سما ان علینہ حساب ہوں اور ہمارے ذمے ہیں ان کا حساب کرنا اور آپ کیا اپنی جان کھپا دیں گے اس میں وکیل ہی گارب اور ہمیں قسم ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ کے اس کہنے کی کہ وہ بار بار مجھے کہتے ہیں میرے پر ریگار اے اللہ اے اللہ یہ ایمان ملاتے اللہ نے کہا چھوڑ دیجیے لستا علیہ بے ہم نے آپ کو لوگوں پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیج دیا دروگا کیا آپ ضروری نہیں ایمان پہ مجبور کریں چھوڑ دیں نہیں جو ایمان لاتا ہے لائے جو نہیں لاتا ہمارے پاس آ جائے گا یہی بات یہاں بیان فرمائی ہے کہ یا فالو ما یورید جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے جہاد کا مضمون آ گیا